أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العصيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لخدتا من لساني يفقه قولي اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور پر جو پہلی وہی آئی تقریباً اجماع ہے اس پر کہ وہ یہ پانچ آیات ہیں سورہ علق کی آپ کی عمر شریف جب چالیس برس کے لگ بھگ ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو خلوت گزرینی محبوب ہو گئی غور و فکر کا غلبہ ہو گیا پھر آپ گار ہیرا میں جا کر کئی کئی راتیں کئی کئی دن قیام فرما ہوتے تھے اور شارحین حدیث کا اس پر اجماع ہے کہ وہاں آپ کیا کرتے تھے کارنہ صفت و تاپ بدھ ہی فغار ہرا تفکور والے اعتبار غور و فکر سوچ بچار اسی میں پھر ایک دن فرشتہ آیا ہے فرشتے کا آنا اور فرشتہ کیا لے کر آیا جس پر کہ اس نے یہ کہا اقرا پڑھو وہ ذرا بات ہے کہ جو ذرا پیچیدہ ہے سمجھنے کی ہے وہ ویرس کروں گا آپ سے روایت یہ ہے کہ فرشتے کہا اقرا تو حدور نے فرمایا ما آنا بقاری. فرشتے نے اپنے ساتھ بھیچا لگا کر سینے کے ساتھ پھر چھوڑ دیا کہا کہو اقرا حضور نے پھر کہا میں مانا قاری تیسری مرتبہ پھر کیا تین مرتبہ کرنے کے بعد پھر یہ اقرا بسم ربے کا لذیق خلق تو اس میں میرے نزدیک وہ روایت صحیح ہے کہ یہ جو پہلی وہی آئی ہے یہ ما بین النو میں ولیقا جبکہ آپ نیم بیداری اور نیم خامیدگی کی کیفیت میں تھے اور فرشتہ اس وقت ایک تختی پر لکھی ہوئی یہ آیات لے کر آیا تھا ورنہ ظاہر بات ہے کہ آپ یہ پڑھا ہوا نہ ہو تبھی تب اسی کی اپنی زبان میں کہا جا رہا ہو کہ یوں کہو تو وہ تو کہنا مشکل نہیں تھا چالیس برس کی عمر تھی آپ کی کوئی آپ بچے تو نہیں تھے کوئی شے تھی جس کو پڑھنا تھا وہ جو پڑھنا ہے تو وہ اصل میں یہ اس عالم میں کہ جس کو آپ کہیں گے ما بین نو میں وقزا بیداری اور خواب کے بین بین کی کوئی کیفیت تھی جس میں کہ فرشتہ آیا ہے اور اپنی اصل ملکی شکل میں آیا ہے اس لیے کہ پھر اس نے جب وہ بھی کوئی چیز لکھی ہوئی لایا ہے روایتوں میں آتا ہے سونے کی تختی تھی جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی تو اس پر آپ نے کہا ماں نابقاری میں تو پڑھ ہوا نہیں اب بات اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوئی ہے لیکن پھر جو سینے کے ساتھ بھیچا ہے تین مرتبہ تو اس سے گویا کہ آپ کے اندر وہ اشتدار پیدا ہو گئی پھر آپ نے اس کو پڑھا اور یہ میں یاد دلاتا ہوں کہ میں نے جب کہا تھا کہ جب دوسری وہی فطرت کے بعد آئی ہے سرائے مدثر کی تو حضور نے جب دیکھا تھا کہ اب یہ افق آلہ پر یا افق مبین پر حضرت جبرعیل نظر آئے کیسے پہچان لیا وہی فرشتہ جو غارے ہیرا میں آیا تھا تو وہاں بھی وہ اپنی اصل بلک کی شکل میں تھے لیکن وہاں جو رویت حضور کو حاصل ہوئی تھی وہ پوری بیداری کی حالت کی نہیں تھی ماں بینل نوم ول یکزا یعنی کچھ نیم خانی اور نیم بیداری کی کیفیت تھی لیکن دیکھ لیا تھا حضرت اجمرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں اس وقت لہذا پھر جب وہ پہاڑ سے اترتے ہوئے یا محمد یا محمد کی صدا آئی اور پھر آپ نے دو مرتبہ پہ ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تو آپ کو کچھ خوف سا بھی تاری ہوا پھر اچانک نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ کہ وہی کے جو آگار ہرا میں آیا تھا اس طرح ہے کہ آسمان زمین کے مابین اور اس طرح سے پورا افق بھر گیا تو یہ ہے اس کا پس منظر اقرا بسم رب کلزی خلق پہو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق ال من علق انسان کو پیدا کیا اور اس نے اس جو کی طرح کی چیز سے کہ جو رحم معدر میں چمٹ گئی تھی اقرا و رب و پہو اور تمہارا رب بہت کریم ہے بہت کریم ہے بہت مہربان ہے الزی علام بال جس نے کہ تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ عام انسانی تعلیم قلم کے ذریعے سے ہے حضور کے لیے قلم کے درجے میں فرشتہ ہے فرشتے کے ذریعے سے حضور کو سکھایا گیا ہے المن انسان ام عالم اور انسان کو سکھایا ہے جو کچھ کے وہ نہیں جانتا تھا اس وحی سے جیسا کہ میں نے بارہاس کیا ہے پچیس و چھبیسواں دن ہے آج کہ اس سے آپ کی نبوت کا ظہور ہو گیا نبی تو پہلا اسی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن اس کا ظہور ہوا ہے اس وحی کے ساتھ البتہ اس میں کوئی تبلیغ کا حکم نہیں ہے وہ تو پھر جب وہی آئی ہے جبکہ فرشتے کو دیکھا ہے افق آلہ پر افق مبین پر اس کے بعد جب گھر گئے ہیں اور پھر آپ کمبل اور کر لیٹ گئے ہیں دہشت کی کیفیت تعریف تھی پھر وہ سورہ مدثر کی آیات نازر ہوئی یا یوہل مدثر قم فانزر ورب بکف وہاں سے پھر آپ کی رسالت کا آغاز ہوا کہ اے آپ میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ انظار کرو خبردار کرو لوگوں کو اور اپنے رب کی کمریائی کا اعلان کرو اور اس کے کمریائی کے دفاع کی کرو ہم پڑھ چکے ہیں کل سورہ مدسین اس کے بعد میں نے کیا تھا سورہ ہی میں سات آیتوں میں حضور سے خطاب کے بعد پھر تین آیتیں تھیں فیضان واقور فضال یوم آصیر عالم کاثرین غیر و یسیر یہاں پھر دیکھیے یہاں تین آیتیں آ رہی ہیں یہ آخرت کا فلسفہ بیان کر رہی ہیں کل اِنَّ انسان اللہ کوئی نہیں انسان تہیانی پر سرکشی پر زیادتی پر ظلم پر تاددی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے وہ یہ حساس اور ذہین آدمی جو بیٹھا غور کر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں کیوں ظلم ہو رہا ہے کیوں تاددی ہو رہی ہے کیوں غلط روی لوگوں نے اختیار کی ہے ہو جاتا ہے انسان کیوں ہو جاتا ہے ار حس تخ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس پر پکڑ کوئی نہیں انگارہ زبان پر رکھوں گا تو جل جائے گی جھوٹ بولوں گا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر میں کہیں زہر کھاؤں گا بڑھ جاؤں گا حرام کا مال کھاؤں گا کچھ نہیں ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے یہ فزیکل لاس پر چل رہی ہے یہاں مارل لاس جو ہے آپریٹو نہیں ہے اخلاقی قوانین ہے تو صحیح موجود انسان کے نفس میں ہے یہ اچھائی یہ برائی لیکن دنیا جو چل رہی ہے اس میں ان اخلاقی قوانین کا کوئی دخل نہیں ہے وہ صرف فزیکل لاس پر چل رہی ہے آگ جلا دے گی اور جھوٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا چھانا بھی نہیں ہوگا اور آپ نے اگر کہیں پر سنکھیاں خالی ہے تو مر جائیں گے اور آپ حرام خوری جتنی جائے کرتے جائیں کچھ نہیں ہوگا یہ جو ہے کہ مارل لا از ناٹ آپریٹو جبکہ فزیکل لا آپریٹو ہے اس وجہ سے انسان جو ہے سرکشی پر تازی پر آمادہ ہو جاتا ہے اب اس کا علاج کیا ہے ان رب بے کر رجا یہ عقیدہ کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے حساب کتاب ہوگا جواب دہی ہوگی یہ یقین اگر دل میں بیٹھ جائے تو سیلف سینسر ہو جائے گا اس کے اپنے اندر کوئی کام ایسا نہ کروں جس کی جوابدہی نہ کر سکوں جانا ہے وہ کہ حل جو ہے اس پورے معاملے کا کسی معاشرے میں اخلاقی زوال آ چکا ہو تو صرف ایک ہے اور وہ ہے آخرت کا یقین اگر ہوگا کہ ہر چیز کی جوابدہی ہوگی حساب کتاب ہوگا جس نے کوئی ذرے کے ہم بدلنے نیکی کمائی ہوگی وہ اس کو موجود پائے گا ضرے کہ ہم بدن بدی کمائی ہوگی بمن یامل مسقال ضرت ان خیر انجرا بمنگ یامل مسقال عذرت ان شرا يرا. جب تک یہ نہیں ہوگا واقعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ظلم تازی جہاں کہیں بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے کوئی انہیں کوئی غلط حرکت کرے گا اب اس کے بعد تیسرا حصہ وہاں تھا ولید بن مغیرہ سے متعلق اور یہاں تیسرا حصہ جو ہے وہ متعلق ہے ابو جہل کے اور ارت النظیر یمہا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے عبدل اجاز صلی اللہ ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے یہ کچھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے دو مختلف مراحل پر دو واقعات تو ہم ایسے ملتے ہیں کہ حضور کو نماز سے روکا گیا اور آپ کو ایزا پہنچائی گئی اور کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے دور پہ کچھ وہ ابو جہل اور اس کے ساتھی انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ذرا جو فلاں جگہ پر ووٹ دبا ہوا اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے وہ اوجڑی لا کے محمد کی نردر پر رکھ دو جب اسجدے جی میں جائے تو حضور صدے میں گئے تو وہ اوجڑی لا کے اونٹ کی اوجڑی بری ہوئی وہ لا کے رکھ دی تو آپ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے پھر حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا ہے وہ آگے دوڑتی ہوئی پھر انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹایا ہے اور تو اس وقت ایک زیادتی یہ کی گئی اس وقت کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا یعنی کہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں اسے ایک موقع پر یہ ہے کہ حضور نما پڑھ رہے تھے تو وہ آیا اس نے آپ کے گردن کے اندر چادر ڈال کر اس کا ایک فلدا سا بنا کے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی لیکن تیسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ڈانٹا اور کہا کہ محمد میں نے تمہیں مرا کیا مطلب نماز یہاں پڑھا کیا کرو اور وہ پھر آگے بڑھا کو اسلام کرنے کے لیے پھر پیچھے ہٹ گیا لوگوں نے کہا کیا ہوا وہ کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی نظر آئی جس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی اور وہ میری تکہ بوٹی کرنے کو تیار تھی اس سے خوف کھا کر وہ پیچھے ہٹ گیا تو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تو حضور کو ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی اس وقت تک کا معاملہ تو پہلے دو واقعات ہیں لیکن پھر جب آپ آئے ہیں اور طائف سے واپس آئے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن آپ کو ملی ہے اس کے بعد کا واقعہ وہ ہے کہ جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے ارے تلنزی انہا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ابدل ہمارے ایک بندے کو اجاز جب جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے آرائے کا امکان علہ ہودا کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہوتا ہدایت پر یہی ابو جہل ہدایت کے راستے پر کار بند ہوتے اور ہمارا مرتخوا یہ ہمت والا آدمی ہے جڑت والا آدمی ہے بخیل نہیں تھا اس نے یہی کہا تھا کہ بنی ہاشم نے اگر لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے ابھی تک تو ہم کندے سے کندھا ملا کر آ رہے وہ بخیل نہیں تھا پھر جری تھا بہادر تھا میدان جنگ میں گیا ہے لیڈ کیا ہے لشکر کو اپنے اور جب گردن کاٹنے لگے تھے تو کاٹا تھا نیچے سے کاٹنا تاکہ ڈیزے کے اوپر چڑھاؤ گے تو معلوم ہو کہ اونچی گردن ہے کسی سردار کی گردن ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر تھیں مرد میدان تھا لیکن یہ ہے کہ وہ جو صدقہ قابل والے معاملے پہ آ کے مار کھا گئی لیکن یہ ہے کہ اگر یہی شخص ایمان لے آیا ہوتا ہدایت پر ہوتا تقوا کی تعریف دیتا تو آپ سمجھئے پھر کیا ہوتا گویا کہ ایک اور عمر فاروق مل گیا ہوتا اس امت کو بالکل ان کی شخصیتوں کے اندر بڑا پیرل انداز ہے حضرت عمر بھی لڑنے بھڑنے والے آدمی کشتیاں کرنے والے آدمی ادھر سے جا رہے ہیں اس کو دھکا دے رہے ہیں اس براد کے آدمی تھے لیکن یہ کہ باہر ان میں وہ چیز موجود تھی کہ مغل نہیں اور بزدلی نہیں ان دو چیزوں کے بعد جو ہے پھر یہ کہ تصدیق میں حسدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ان کے لیے تو ان کے وہ عمر فاروق بن گئے اس لیے کہ دعا کسی محمد رسول اللہ اور آئے تو ان کا ضمہ وطم اللہ کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے منہ موڑ لیا ہے الم یالم بے اللہ یار کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کلہ لب انت ہے ہرگز نہیں اگر یہ بعد نہ آیا لسوام بن ناسیہ ہم گسیٹیں گے اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر ناست ان ان خاطیہ یہ پیشانی کہ جو خطا کار ہے جھوٹی ہے فل ید نہ دیا ہوں تو بلالے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلالے اپنی مجلس کے لوگوں کو ہم نشینوں کو سند اس زبانیاں ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو کل لا تو تیر ہو وسط وقریب اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیے آپ سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے بارک اللہ علی قرآن عظیم و دفاع کم بلایا تھی وسطی